اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے شکوے کا جو جواب دے رہے ہیں ارشاد ہے کہ تم ہو آپس میں رب لاک ہو آپس میں رحیم تم ختا تارو ختا و خطار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 دو صفتہ مومنیں ضرور ہوں نے کافر اگ آکڑ اور مومنا مو پاو جنہیں مرضی شانا بندہ ہوگا جن نیو تو نیواں بندہ بھی آ جائے گا وہ دے اگے بھی نیاز مندی ورتے گا کیس واستے کیوں اس کہ مومن اگے جی نیاز مندی پیا وہ حقیقت ہے جی مومن اگے نہیں حقیقت ہے جی مومن دے پیدا کرے خدا دے اگ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 تم خطا کارو خطا بھی وہ خطا پوشو شکریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سریا پہ مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے کل سلیم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 گیور خودار تم اخوت سے گرے دا اخوتار جواب دے دے اپنے آپ قتل کرنے والے خودکشی کرنا ذرا توجہ رکھنا خودکشی دو رمانے رکھ دی جے دو ترہی کی خودکشی آ گل گندر تھندا لے کے اپنے آپ مار لینا اے خودکشی عام ظاہری جناب اے بھی خودکشی دوسری خودکشی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 سرکار دے گمخار پہنچ گئے تے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت ابو کا سن حضرت ابو قطادہ جے چاہے اس نے باقی فوجیاں نو کٹھا کر کے لایا تو پتا کہ میں لگا آپ کا گھوڑا کھلوتا سی چمکیا گھوڑا چمکیا آپ نے پھر ان جناب تھپکی ماری تو پھر چمکیا فرماند نے کوئی لگتا ہے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 ہر میںلاک چ نکاح پتا دنے دنے؟ کہا تو مہینہ دنے. کہ کیے جی آ کے کیون ہوں میں کیا مہینا غائب رہتے جی پسند آ گئے تو ویا ہو گیا نہیں ہویا سلکی جا مس وے گے مرتلاق کیا نام لینا گل سمجھ لگی انداز لانپی جیڑا پٹا محمدی گلو لا کھڑا ہے نا پٹا یوی کا گل پاخڑا ہاں میری گل ایک یاد رکھیں دو نہیں دو پٹا دنیا دا ہی. ایک پٹا خدا رسول جہا ایک پٹا اتارے گا دوسرا پی جائے گا جنہیں دنیا دا کافران دا پٹا گڑو لا ستیا ہے خدا رسول کا پٹا وہ گالج پی جان جنہیں خدا رسول دا پٹا لاہ دتا ہے کافران کا پٹا اندر گالج پی جانا ہے ایک دا غلام ضرور بننا پینا ہر تیری مرضی ہے غلام خدا غلام مستفا بنتا ہے یا غلام کفار بنتا ہے یہ انہیں اپنے ہاتھ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 تو پھر جناب ہو, ہو پاروا ہوئیے جناب ایک دن جائیے پیریا پیر دا ہونا چاہیے بندہ جائے تو سگو درویش بنا دے دیا دشمن بنا دیا کے لوگ تلب رکھنی <تصفح> ہو جی تو رب نے رکھ باقی ہر شہری چڑ دے گل تو یہ ہوئی نہی پیر یہ آخ دیں توجہ فرما جناب دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ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 ہوں بچوں باغ چ نکل آؤں گی گلبر کی لالی فلاں شہیدان دے خون دے لالی نکل آئے گی دے صحیح فل لال آن ہر فل پھر خوشا کی یاد تازہ کرائے گا اللہ اکبر رنگ گردوں کا دا دیکھ تو بھی ہے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 سرے دام تیرا وہ کی ہویا تیرے ترے کولانا ملک کو خس گیا فلانا ملک خس گیا فلانا تین پتا نہیں تیرا دامن وطن کی مٹی سے ہے. پاک ہے بولنے ویخ مرد پہ پاک ہے کردے وطن سے سرے داما تیرا کیوں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 پاکستان کیا ہے ہمارا مفکر اسلام فرماتا ہے پاک ہے گرد وطن سے سر داما تیرا کسے <تصفيق> وطن لگ دی مٹی نہیں لگتی توں مو ہے ایک کنان چڈ آیا اگے مصر بھی تو تیرا بنا دتا ایمان نال دس ہو مسلمان خدا باد شریف کی قسم میرے کملی والے مکا چھیا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 خدا انتہائی پر لیکن اس کے باوجود اقبال دی محبت اور جذب نے پھر تازہ دیتا ہے اسے کلندر دس صدقے اللہ شفا بھی لویا گرم ہو سٹ مار دینی چاہیے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 ت نہیں سکنے سک ویران نہیں ہو سکنے کیونکہ تیرا حق سامانق اعلان ہے تیرے کو ہر شے کھس مگر حق کا اعلان نہیں کھو سکتا حق تیرے نال ہے حق نال تے اے تیرے کوئی نہیں کھو سکتا عراق چھین سکتے ہیں ایران چھین سکتے ہیں شام چھین سکتے ہیں سعودی چھین سکتے ہیں مگر دین حق کو مسلمان سے کوئی نہیں چھین سکتا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 ایک بار یہ گل فرما نے ہے تا تاتار تاتاریاں دا قصہ جنے پڑھ کے ویخ پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے آلو! بے وقوفا وچو اللہ اپنے کابے کا چوکیدار کر لیا کہ دیکھ کے نہیں آلو! بھئی کافر سی آئے لڑن کھڑے سن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 اب تو ملے سارا کرم کا یب تو ملے سار بیٹھے جو چو پربود جی بولو آرم کا اب تو مل تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے جہاں